زمین کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستارو قبا دو کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستارو قبا دو ہم لوگ نواگر ہیں ہمیں ازن نوا کب ہم نے کہا تھا ہمیں دستار و کبا دو ہم لوگ نواگر ہیں ہمیں ازن نوا دو ہم آئی لائے ہیں سرے شہر رقیبان ہم آئی لائے ہیں سرے شہر رقیبان اے سنگ فروشو یہی الزام لگا دو ہم آئی نے لائے ہیں سر شہر رقیباں سنگ فروشو شو شو یہی الزام لگا دو آمد آمد ہم بادہ گساروں کو ہے بادہ گساروں کو تو میں خانے سے نسبت ہے بادہ گساروں کو تو میں خانے سے نسبت تم مسند ساقی پہ کسی کو بھی بٹھا دو بادہ گزاروں کو تو ہے بادہ گزاروں کو تو میں خانے سے نزبت تم مسند ساقی پہ کسی کو بھی بٹھا دو میں شب کا بھی مجرم تھا شہر کا بھی گناگار یارو مجھے شہر کے آداب سے